نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات من تدري من تقي اللنهاو كلما رزقوا منها من ثمره البسق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوب به متشابها خوشخبری دے جو ایمان لائے وہ عامر سوالحات اور اچھے کام کیے تجریم کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے لواں کل گنا رزوق جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا قالو حاضر دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا بتوب ہی متشابی اور وہ سورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا مرحم کی ازواج متحرہ اور ان کے لیے ان باغوں میں ستری بیویاں ہیں وہ انتی خالدون اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے قرآنِ کریم کی یائے مقدسات ان لوگوں کا ذکر فرما رہی ہے کہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو قرآن پر ایمان نہ لائے قرآن کو انہوں نے نہ مانا اور اس کے ساتھ ان کی سزا کا ذکر ہوا کہ قرآن نہ ماننے والوں کی سزا یہ ہے اب عسائد میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قرآن کے ماننے والوں کی جزا یہ ہے وہ فیحا خالدون اور وہ قرآن کے معنی آنے والے یعنی جنتی لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے اس آیت سے اور اس کے اس حصے سے یہ ثابت ہوا کہ جنتی لوگوں کے لیے جنت میں ہمیشہ کی ہے اس میں ان کے لیے فنا نہیں ہے فنا اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں روحانیت ہی غالب ہوگی اور روحانیت کو بقا ہی بقا ہے فنا نہیں ہے اور فنا جو ہے وہ انصر کو ہے تو وہاں انصریت تو ہوگی نہیں وہاں روحانیت ہی روحانیت ہوگی تو اس لیے اہل جنت جنت میں فنا نہیں ہوگی جنت بھی جو ہے وہ باقی رہے گی اور یہ جنتی حضرات بھی اس میں ہمیشہ باقی رہیں گے اور وہاں جنت میں ان جنتیوں کو پاک صاف ستھری ہر طرح سے پاکیزہ بیبیاں عطا ہوں گی کہ جو جسمانی اور اخلاقی ہر طرح کی ایسی باتوں سے پاک اور صاف ستھری ہوں گی کہ جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے سیرت میں انتہائی آل اور صورت ان کی انتہائی زیبا ہوگی پاک بیبیاں اللہ کی بڑی نعمت اور ان کی صحبت جنت میں حاصل ہوگی تو یہ اللہ کا بڑا انعام و اکرام ہے کہ جنت میں ان کو وہی صاف ستھری اور پاک باز سیرت اور صورت کے اعتبار سے ہر طرح سے ان کا پہلو بڑا خوبصورت اور حسین ہوگا اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جنت تیار ہو چکی ہے اور جنتیوں کے لیے نامزد ہو چکی ہے یہ کہنا کہ جنت کا ابھی وجود نہیں ہوا ہے یہ بالکل اس آیت کے خلاف جنت جنتیوں کے لیے نامزد ہو چکی اور حضرت عدم علیہ السلام اسی جنت میں رہے اور اس جنت سے باہر تشریف لائے اور پھر یہ کہ میراج شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی تو یہ ساری باتیں ثابت کر رہی ہیں کہ جنت تیار کی جا چکی ہے اور وہی چیز دی, دی جاتی ہے کہ جس کا وجود ہوں جو موجود ہو چکی ہو تو جب یہ جنت موجود ہو چکی ہے تو جنتیوں کے لیے نامزد ہو چکی تو جس چیز کا وجود نہ ہو تو وہ نامزد کیسے کی جا سکتی ہے تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جنتیوں کو جنت کیسی عطا ہوگی کہ اس کے نیچے باغے اس نہر اور وہ والی ہوگی اور اس ان باغات نہر ہوں گی اور نہر ایک طرح کی نہیں ہوگی بلکہ کئی طرح کی ہوں گی پانی کی نہر ہوگی اور شہد کی نہر ہوگی اور دودھ کی نہر ہوگی اور جو پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی اور اسی پر اتفاق نہیں ہوگا بلکہ جنت میں ان کو ایسی صاف ستھری بیویاں دی جائیں گی کہ جس, جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈک ہوں گی ہو رتا ہوں گی جس سے ان کے دل کو سرور اور آنکھوں کو کیف حاصل ہوگا اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے نیک اعمال اور ان کی اطاعت اور ان کی بندگیاں جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے انجام دی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا ان کو یہ سلاتا فرمائے گا اور اشارے سے یہ بھی ثابت ہوا عمل جو ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے ایمان کا حصہ نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے اہل ایمان ایسے بھی ہوئے یا ہوں گے کہ جو ایمان تو لائے لیکن ان کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور ایمان لاتے ہی جو ہے وہ انتقال کر گئے ایمان لاتے ہی وہ شہید کر دیے گئے تو اگر عمل کا تعلق ایمان سے ہوتا عمل جو ہے وہ ایمان کے لیے شرط قرار پاکا تو پھر ان کو جنت کیسے ملتی اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے وامل السوالحا تو ایمان اور چیز ہے اور عمل جو ہے وہ اور چیز ہے ایمان نور ہے اور عمل جو ہے اس نور کے اضافہ اور اس نور کو اور زیادہ کرنے کا ذریعہ دیا پھر یہ کہ ایمان کے اوپر عمل کا اتف کیا گیا ہے تو جو چیز کسی پر اتف کی جاتی ہے تو وہ غیر ہوتی ہے اب یہاں ایمان اور عمل دو باتوں کا ذکر ہوا تو آیت قرآن بالکل یہ واضح کر رہی ہے کہ ایمان علی چیز ہے اور عمل جو ہے وہ علی گڑھ چیز ہے اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت کو پاک اور ستھی بیویاں دی جائیں گی تو دنیا میں آپ ذرا اس مسئلے کو سمجھیں کہ جب کسی کی بیوی مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو شریعت نے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا حکم ہوا کہ فات النساء نصاف المفید کہ ان ایام مخصوصہ میں تم ان سے جدا رہو اس لیے کہ وہ حالت ایسی ہے کہ جو نجازت کی ہے غراضت کی ہے تو اس حالت میں شوہر کو منع کیا گیا شوہر جو ہے وہ اس حالت میں سے قریب نہیں جائے گا تو اب جنت جو ہے وہ جنتی لوگ کے پاک اور صاف اور ستھرے اور جنت کی جو بیویاں وہ پاک اور صاف ستھری تو جب دنیا میں یعنی ایسے وقت میں جو حالت نجاست کی ہے تو اس حالت میں اس کے لیے منع کیا گیا تو پھر وہ لوگ کہ جو گناہوں کی نجاس میں لٹڑے ہوئے ہوں گے اور گناہوں کی نجاست میں وہ گھرے ہوئے ہوں گے تو پھر کیسے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے جنت میں ان کا داخلہ تو ممنوع ہوگا تو جب دنیا میں جو ہے ان کے لیے ممانعت ہے تو جو گناہوں کی نجاست میں لٹڑے ہوئے ہوں تو وہ کیسے پھر جو ہے یعنی جنت میں جائیں گے اور اس لیے بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص اگر جائز طریقے سے قریب ہوا اپنی اہلیہ کے اور اس پر غسل فرض ہو گیا تو جب تک غسل نہ کر لے تو مسجد میں اس کا داخلہ حرام ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر جو اس طرح کے یعنی کام کیے ہوئے ہوں خواہشات نقصانیاں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے حرام افعال کا انتخاب کیا ہو اور وہ اس جو ہے حرام فیل کی وجہ سے حرام عمل کی وجہ سے اس طرح سے وہ نجس ہوں تو ان کا جنت میں داخلہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب تک جو ہے وہ اس طرح کی نجاستوں سے دنیا ہی میں اپنے آپ کو صاف اور ستھرا نہیں کر لیتے اور اللہ کی حضور ان گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے اور جس طرح کا انہوں نے حرام کا ارتقاب کیا ہوگا اس طرح کے حرام سے انہوں نے توبہ نہ کی ہو تو پھر وہ کس طرح سے جو ہے جنت کے حقدار اور جنت میں داخلے کے جانے کے مستحق کیسے قرار پا سکتے ہیں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تمام ایسی باتوں کا کہ جو حرام فیل کی وجہ سے حرام عمل کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ گنہ لازم آئے تو ان سے وہ توبہ کریں اور ان سے جو ہے وہ باز آئیں اور اس طرح سے توبہ کریں کہ اس عہد کر کر کے آئندہ جو ہے وہ اس طرح کے افعال حرام اور فعل حرام کے اور اعمال حرام کے قریب نہیں جائیں گے تو اس طرح سے جب وہ توبہ کریں گے تو یہ توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے اس کی شان ہی یہی ہے نے قرآن قریب میں ایک مقام پر اشاد فرمائے وہ کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو اس طرح سے جب توبہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوگی اور جب توبہ قبول ہو گئی تو اس کی رحمت اور اس کی مہربانیاں شامل حال ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کے توفی گنایت فرمائے فاکر داغانہ